آج ایک گرام آ رہا تھا ٹی وی پہ اس میں پتھروں کے علاج کرنے والے جو نا ایک صاحب آئے ہوئے تو وہ کہنے لگے پتھروں سے جو علاج کرتے ہیں پتھروں سے جی اچھا تو پتھر دیتے ہیں کہ لاکٹ کے طور پہ پہن لیں یا انگوٹی کے طور پہ پہن لگے تو وہ سورہ رحمان کے آیات کوٹ کر رہے تھے کہ سوریہ رحمان ہے کہ اگر فیروزے کا پتھر جو وہ آسمان طرف رخ کر کے تو وہ دعا قبول جاتی ہے آپ تو خود کوئی ترجمے والا قرآن یہاں بیٹھ کر کے پڑھ سورہ سن میں تو کوئی ایسی حاد نہیں کہ فیروزے کا پتھر جو اوپر چلا جائے یہ ہو جائے پہلی بات یہ سنیں کہ پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں جیسا میں نے پہلے مذاکرے میرے کیا تھا فیروزہ ہو یا یہ ہو وہ ہو ان پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے اور یہ اتفاق دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کہ ایران میں سب سے بہترین قسم کا فیروزہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کی خباصت دیکھیں اور عداوت دیکھیے کیا ہے شیعہ حضرات فیروزہ بہت پہنتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا چونکہ ان کے قاتل کا نام ابو لولو حنی تھی فیروز نام تھا اس لیے کمت فیروزہ پہنتے ہیں تاکہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی نشانی ہو اور ان کو ثواب ملے بعض میں نے لوگ شیعوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا جی وہ پکا شیعہ ہے اچھا میں کے جی سارے عقائد بھی شیعہ ہیں اور فیروزہ پہن تھا اب بتائیں تو چلیے ہم میں کوئی سنی فیروزہ پہنے تو اس کا تو کوئی ہزارواں حصے میں بھی کہیں یہ نہیں ہوگا کہ ماضا اللہ وہ اس لیے فیروزہ پہن رہا ہے کہ فیروز جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رد کے قاتل کا نام ہے تو پتھروں میں کوئی تاثر نہیں ٹھیک ہے ہاں عقیق پہننا حضور علیہ السلام سے ثابت اور پھر ہم نے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ پتھروں میں تاثیر نہیں اور ایک بات یہ ہے کہ انگوٹھی پہننے سے نہ پہننا بہتر کہ وضو کرتے میں اگر خلال کرنا بھول گیا یا غسل میں خلال کرنا بھول گیا اندر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا اور اگر غسل میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں کسی نے کہا تو وہ لائے کہیں سے حدیث اور فکی کوئی عبارت لائے کہ بھائی کسی ہمارے فقیہ نے لکھا کہ بھائی یہ پتھروں میں یہ تاثر ہے تو پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں